جب ہی امام ایک طرح سلام پھر لے السلام علیکم اتنا کہہ دے ٹھیک ہے نا یہ واجب ہے یہ لفظ السلام علیکم یہ کہنے کے بعد امام نماز سے خارج ہو گیا ٹھیک اب اگر مقتدی اس کے اقتداء کرے گا اقتداء جائز نہیں ہوگی اور وہ فاسد ہو جائے گی کیوں فاسد ہوگی امام نے سلام پھر لیا اور یہ اللہ اکبر کہہ کے اتحیات میں بیٹھ گیا اب تو امام کی اطاعت اس پر تھی نہیں تو امام کی اطاعت نہ ہونے پر اس نے اطاعت کی اس لیے اس کی نماز فاسد ہو جائے جب امام سلام پھر لے تو اصسر نو پھر اپنی نیت کر کے نماز پڑھے اور اگر امام نے سلام نہیں پھیرا کچھ منٹ پہلے یہ شریک ہو گیا کچھ سیکنڈ پہلے تو اس میں مقتدی کے لیے پوری اتہیات پڑھنا واجب ہو گیا اگرچہ امام نے سلام پھیر دیا ہو پوری اتہیات پڑھ کر اب کھڑا اور کھڑا ہونے کے بعد سنا سے نماز کو شروع کرے جیسے اکیلا آدمی اپنی فرل نماز پڑھتا اس طریقے سے اپنی نماز کی تکمیل کریں